بسم اللہ الرحمن الرحیم باب دہم اس کتاب کا سب سے قیمتی انمول اور معطر باب آیات حج عمرہ کا دل نشین اور مختصر خلاصہ قرآن مجید اور حج بیت اللہ صورت البقرہ آیت 114-115 اللہ تعالیٰ کی مساجد جن میں سب سے پہلے مسجد الحرام ہے سے اہل ایمان کو روکنا اور ان مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنا جرم عظیم اور بہت بڑا ظلم ہے مسجد الحرام اور تمام مساجد کی بھرپور حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت اور آزادی کے لیے جہاد کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے اگلی آیت میں تحویل قبلہ کے حکم کی تمہید ہے صورت البقرہ آیت 125 کعبہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے عبادت اور اجتماع کی جگہ بنا دیا ہے اور اسے امن پانے کا مقام بنایا ہے جہنم کے عذاب سے امن پانے کا مقام اور یہاں جنگ و جدل اور کسی کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں اور اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر فرما دیا ہے کہ یہاں نماز پڑھنا زیادہ برکت اور اجر کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف اور مسجد حرام کو پاک صاف رکھنے کا حکم فرمایا ہے یہاں عبادت قرب قیامت تک جاری رہے گی اور یہاں دور دور سے لوگ عبادت کے لیے آئیں گے سورت البقرہ آیت ایک حضرت ابراہیم علیہ اللہ والسلام نے کعبہ شریف کے لیے تین دعائیں فرمائیں نمبر ایک اسے بلد یعنی آباد شہر بنا دیجئے نمبر دو اس شہر کو امن و امان کا خطہ بنا دیجئے نمبر تین یہاں جو ایمان والے آ بسیں انہیں طرح طرح کے پھل اور رزق عطا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول فرمائیں اور آخری دعا میں یہ اضافہ فرمایا کہ پھل اور رزق مومن اور کافر سب کو ملیں گے مگر کافر چند روزہ امن و عیش کے بعد آگ کے عذاب اور برے ٹھکانے کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے آیت 127, 128, 129 کعبہ کی تعمیر نو دو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے کی یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ اللہ وسلام تھے تعمیر کے پرمشقت اور پرکیف مرحلے کے دوران انہوں نے یہ دعائیں مانگی نمبر ایک یا اللہ ہمارے اس عمل کو اپنے قرب اور تقرب کا ذریعہ بنائیں کہ یہی قبولیت ہے نمبر دو یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا فرمہ بردار بنا کر رکھیں نمبر تین یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک مسلم امت کھڑی فرمائیں یہ امت محمدیہ کے لیے دعا تھی نمبر چار ہمیں حج اور کعبہ میں عبادت کا طریقہ اشاعت فرمائیں نمبر پانچ ہم پر خصوصی توجہ فرمائیں جس سے گناہ اور تقصیرات ختم ہو جائیں نمبر چھ جو امت مسلمہ آپ ہماری اولاد میں سے کھڑی فرمائیں ان میں ایک رسول مبعوث فرمائیں جو آپ کی آیات کے ذریعے ان میں علم حکمت اور تزکیے کا نظام جاری فرما دے آیت 142 سو مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ نماز میں اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف رکھیں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تمنا تھی اور آپ اس حکم کا بے تابی سے انتظار فرما رہے تھے تحویلی قبلہ کا حکم اس کی حکمتیں تاکید اور تمام تفصیلات ان دس آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں اور ساتھ یہ دلیل بھی ارشاد فرمائی کہ یہ امت وہی امت مسلمہ ہے اور یہ رسول وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی دعا حضرت ابراہیم علیہ اللہ سلام نے تعمیر کعبہ کے وقت مانگی تھی تو پھر کعبہ ہی اس امت کا قبلہ ہونا چاہیے آیت 158 سو صفحہ اور مروہ اللہ تعالیٰ کے یادگار شاعر میں سے ہیں اور ان کے درمیان سائی کرنا باعث اجر و ثواب ہے مشرقین نے اپنے دور اقتدار میں ان پر جو بت پرستی شروع کر دی تھی اس کی وجہ سے ان کے اصل مقام اور حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑا اس لیے یہ شبو نہ کرو کہ ان کی صحیح کرنا گناہ ہے آیت 199 حج اور دیگر اسلامی عبادات میں چاند کی تاریخ کا ہی اعتبار ہوگا اور احرام کی حالت میں مشرقین نے جو بعد رسومات اور سختیاں گھڑ لی تھیں مثلاً یہ کہ حالتِ حرام میں اگر کسی ضرورت سے گھر آنا پڑے تو دروازے سے نہیں آتے تھے یہ سب فضول رسومات ہیں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوا اختیار کرو آیت 190 تا 192 سو فتح مکہ کی بشارت اور عمرت القضاء کے دوران اس بات کی اجازت کہ اگر مشرقین لڑائی شروع کر دیں تو تم بھی ان سے خوب جم کر قتال کرو اور جہاں پاؤ ان کو مارو البتہ حدود حرم کا خیال رکھو اس میں اگر وہ جنگ کی ابتدا کریں تو ان سے جہاد کرو خود اپنی طرف سے حرم شریف میں قتال کا آغاز نہ کرو اور اگر یہ مشرقین کفر اور جنگ سے باز آ جائیں تو ان کے لیے مغفرت اور امن کا دروازہ کھلا ہے ان آیات میں اصلاً احکام جہاد کا بیان ہے جبکہ عمرہ اور حرم کی مناسبت سے ان کا تعلق آیات حج سے بھی بن گیا ہے آیت ایک جب حج اور عمرہ کا احرام شروع کر دیا جائے تو اب اس حج اور عمرے کو مکمل کرنا لازم ہو جاتا ہے پھر جو شخص احرام کے بعد راستے میں روک دیا گیا تو اس کے حلال ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ذریعے حدود حرم میں دم یعنی قربانی کروائے اور جو کسی عزر کی وجہ سے ممنوعات احرام میں سے کسی کا ارتکاب کر بیٹھے تو اسے مختلف حالات کے مطابق کبھی روزے کبھی صدقہ اور کبھی دم ادا کرنا پڑے گا جس کی مختصر تفصیل اس کتاب میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ اللہ جس نے حج قران یا حج تمتو کیا اس پر ایک قربانی دم شکر کی واجب ہے اگر قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دس روزے رکھے تین حج کے دنوں میں اور باقی بعد میں اور یہ حج تمتو اور حج کران صرف ان کے لیے ہے جو میقات سے باہر رہتے ہوں جو حرم کے رہنے والے ہیں وہ صرف حج افراد کریں گے آیت ایک سو ستانوے حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند مہینے مقرر فرما دیے ہیں شوال ذو القادہ مکمل اور ذوالحجہ کے پہلے دس دن لہذا جو ان میں احرام باندھ کر حج کو خود پر لازم کر لے وہ بے حیائی گناہ اور جھگڑے سے مکمل طور پر بچے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے اور حج میں اپنا زاد راہ ساتھ لے جایا کرو کیونکہ سوال سے بچنا سب سے بہترین تقوع ہے آیت ایک سو اٹھانوے حج کے دوران تجارت اور سوداگری کی اجازت ہے وقوف عرفات کے بعد مزدلفہ میں قیام کرو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر میں لگے رہو آیت ایک سو پھر طوافِ زیارت کے لیے کعبہ شریف لوٹ آؤ مشرقین قریش عرفات نہیں جاتے تھے ان کو تمبی ہے کہ تم بھی سب لوگوں کی طرح ارافات جایا کرو اور پھر وہاں سے مزدلفہ ٹھہرتے ہوئے طواف کے لیے آیا کرو آیت دو سو تھا دو سو دو افعال حج یعنی رمی قربانی حلق تواف زیارت اور سعی سے فراغت کے بعد منا میں قیام ہوگا اس قیام میں اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو جس طرح کہ ان ایام میں مشرقین زمانہ جاہلیت میں اپنے آبا و اجداد کا فخریہ تذکرہ کرتے تھے تم اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو حج کرنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک طالب دنیا وہ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا دوسرے وہ جو طالب آخرت ہیں ان کو ان کے حج دعا اور عبادات کا پورا حصہ اور اجہر آخرت میں ملے گا آیت دو سو تین ایام مادودات یعنی ذوالجہ کی گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ منا میں قیام ہوگا جس میں جمرات کی رمی نمازوں کی ادائیگی اور اللہ تعالی کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو جو ایمان اور تقوا کے ساتھ یہ قیام کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ بارہ تاریخ کو ہی اپنا حج مکمل کر کے لوٹ آئے یا تیرہ تاریخ کا قیام بھی کر لے